الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الله مصدي من مصطفى سبحان الله سبحان الصدق والصفا لو سلو نال یا او حل دین آ ملو سلو آلسلو سلا والسلام سر حال کر سکیتی یار تحیت تو سنا تو بعد حقالا جشان ہو دی بارگہ دے دی آج نام مؤدبانہ فریاد ہے کہ مولا تلا نفس و شیطان انسان دے ہر شر فیتنے تو اپنی رحمت دی دیجاتا فرمایا اللہ تبارک و تعلی و و دالی اور خاتمہ بل ایمان کی دولتوں مالا مال فرمائی عزیزا نے گرامی کوئی دوست ویڈیو نہ بنا رہا دوست احباب گزارش ہے کوئی بندہ ویڈیو نہ بنا میں اس قامتے راضی نہیں ہوں شریعت متحرد اندر جاندار کی تصویر بناونا ویڈیو بناونا سخت حرام اور کبھی بنا بے میں گل کی تھی میرے کو الحمد للہ اس ہزار دلیل نے ادیس قرآن دیا باقیا دا مسئلہ باقی نال رہا وہ خود جواب دہ کہ کر رہے فلانا کر رہے فلانا کر رہے میں کسی کا دا جوابدار نہیں ہوں میں اپنی ذات دا جواب دینے کا تو اے دا جواب دینا قبر یہ کہ توں دسیا کہ کچھ سی میرا کام میں جوانو دس دے دا آکا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آداب یوم الیاما حدیث پا کے مسلم شریف نے بھی نقل فرمائی ہے صاحب مشکات نے بھی نقل فرمائی ہے اور مسند امام احمد نے بھی نقل فرمائی ہے ان شد ناسیا رو قیامت من قتل, او او قتل سلام میرے آکا نامدار نے فرمایا ہے کل قیامت والے لوگ سخت زا بچوں کے یارسول لوگ میرے آکا نے فرمایا من قتل نبی جس نے نبی قتل کیتا ہے او قاتلہو یا جس نو نبی نے قتل کیتا ہے یعنی نبی دا قاتل اور نبی دا مقتول دونوں او قاتلہ او قاتلہ دا اور او بندہ جس نے والدائن دے بچوں اکنو قتل کیتا ہے والمصورون اور ایفوٹو بڑاونہ لے وعالم اللہ یلتفع بعلمہی اور وہ او عالم علم تو امت محمد فائدہ نہیں حاصل ہو فرمایا ہے سارے لوگ سخت اندازہ کر لو چیٹا وڈا ہے کہ جیتا کرن والا نبی کاتل جہان نمچ گیا ہے اگوں ہدایت رب ساؤنے کے کوجو بھی کئی دوست احباب چوری بنا اور اس چیز دی تشہیر کر ہیں ویو جی ویڈیو بنی ہوئی خود تو کر کرتے ہیں تو قبلہ جہا بندہ چوری بنایا وہ اپنے اس گناہ دا جوابدار پت ہے اصا ہوں گئے اس گناہ دے ساڈے کول سوال نہیں ہونا کیونکہ سارا کام ہے دس دن کر جناب دے سامنے جناب دے سلاقہ دے اندر اچ شریف دے اندر اللہ تعالی دے کامل فکیران مرد درویشان نے زیر سایہ اس محفل پاک دے اندر پہلی مرتبہ حاضری کا نسیب ہوا اللہ کا روحانیت سب کا ہر فتنے تو ہر شر تو اپنے رحمت کی دائیں پنا ہتا فرما لو اور ساری دنیا آفرت سونی فرما لو عزیزان گرانی میں آیا تے ایک بینر چکوایا اتنا کروایا اور دوسرا اے دوست نے جڑے کارڈ لائے ہوئے سب نے یا رسول اللہ ات لکھے ہوئے دوستوں آخیا کہ یہ پر پا لو جی بچ لا لو تو چلا لے کیونکہ بےد بھی ہوتی ہے بڑی حیرت ہوئی ہے اور ظاہری گل ہے کہ جس مسئلے کا پتا نہ ہو جامنے اجا ہوں ظاہر ہوتا ہے, ہوتا ہے دے بندے دے دل دماغ لکھن ہزار سوال اٹھ پائی ٹھیک ہے کہ یار پتہ نہیں یہ کوئی نو فرق ہے یا یہ لوگ یا رسول اللہ کے ن شریف برداشت نہیں کر سکتے یا پتہ نہیں کوئی وکر زین کبلا کوئی وکرا زین نہیں کوئی نوا فرقہ نہیں الحمدللہ للہ الحمدللہ اللہ تعالی نے آلہ حضر بریلی اور مسئلہ کوئی نما نہیں ہے اص نم بن تو میں محسوس کیا دوستان کے چہرے تم اور دوستان کے تاثرات تم کے جناب اور تک ادب کا مسئلہ نہیں پہنچا تو میں ایک تو شورو گل بھی بہت زیادہ روڑ دا کا تسان میں تھکے بیٹھے انتہائی اختصار کے جناب دے سامنے بس ایک ادب کا مسلا بیان کر کیوں میرے آکا انعامدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہے فرمایا نا ایمان آدب آ اگر چھ روایت ضعیف ہے راوی ضعیف نے مگر یہ راویان دے ضعیف ہونے کے باوجود محدثین نے اس حدیث منتقل ضرور فرمایا کہ جل جی ادب نہیں کو دے کول ایمان وہ اور ملتا جلدا خاجا آپ سرکار, اللہ تعالی آن آن دے دے دے سرکار دا بھی قول شریف ہے کہ جے دے پول تکوا نہیں کو بندگی نہیں اور جل بندگی نہیں قبلہ اس لحاظ دے دے دوسرا متابرا کہ سانوں اگر ادب دی دولت مل جائے تو ساڑا تر تے اے دے نالوں کہ ایسا بے کہدبی دے سمندر چڑھ جائیے تباہو برباد ہو جائیے دنیا بھی اں آخرت بھی جناب والی خوفناک تے دہشت نک بن جائے اذاب والی صورت اچھی ہے مسلا سن سنا کے سانوں ادب دی دولت حاصل ہو جائے اصان عمل کر لئیے کوئی تھوڑے عمل کر لو تو تھوڑے عمل نے صدقہ رب سونا میں پاپی مجرم دیوی بھی بخش فرمات قبلہ سب تو پہلی چیز ادب سب تو پہلی چیز ادب یا یاد سر سب تو پہلی چیز ادب, ادب یاد رکھا جائے اگر ادب نہیں تو کوئی فائدہ نہیں بڑا ایک واد ہے ایک ضرب المثل بنی ہوئی سیانے آدھے با ادب با مراد بے ادب نا مراد ادب والا ہمیشہ اپنی مراد نو پا لیں اور بے ادبا بہروب خدا دی قسم کرایا نا ادب بلکہ آڈے دین دی پہلی پوڑی ادب ابتدا دین دی ادب تو ہوتی ہے انتہا عشق تے اج ہر بندہ عاشق ہون دا ہوا کرتا ہے عشق کا دعوی کرتا ہے میں آخر سجڑوں ادب آیا نہیں تھے عشق ہوا آیا کیونکہ عشق تے آخری پوڑی ہے نا تے آخری منزل ہے پہلی منزل ہے ادب ہے اور ادب ہی ایسی شہر ہے کہ جن کی بدولت بندے اندر دی پرہیزگاری مل ہے اندر دی صفائی ہو جاتی ہے اندر چالن ہو جاتا ہے، تقوی پرہیزگاری مل جاتی ہے یہ جی ادب نہیں سونے اندر ہی نہیں صاف ہونا باقی ججرابی عبادت ریاستہ اے سارا کچھ فضول پر آئے گا قبولیت دے قابل نہیں ہوکت ہو کہ جدوں سڈے سینے ادب درے ہوتے سمجھ آئی ہے نا سبحان اللہ قرآن سبحان؟ سبحان اللہ ارشاد ربانی فرمایا گرشاد سبحان اللہ سبحان اللہ مولا نے فرماجے فرماجے جلائی جنہیں میرے نشانیاں کی تازیم کی تک الْقُلُوبِ پرہیزگارزار ہے وہر وہ باوے جنہ عبادت ریاست کر لے ادر منافع لکی وے اندر کوڑ لکیا پیا ہو وقت تک قبولیت کا حقدار نہیں بنتا حقدار وہ بڑھئی جدر ساتھ ہوا ہو تخوا سے پرہیزگاری ہوے جن کو خلوس آخیا جاتا ہے سونے نے فرمایا تھوڑے اندر تھی صاف ہونے میں جس ویلے تھوڑے کول ادب کی دولت پوری آ جانی ہے ادب کا ادب کا مقام کو پورا آ جانے پہلی منزل ادب دے جاتا ادب کی منزل تشا جنابے والی ادب کی منزل طے کر لوگے ادب کی بدولت تھوڑے اندر بھی اندر بھی صاف ہو جان گے اندر بھی پاک ہو جی جی ادب نہیں آیا نہیں آ سکتا ہمیشہ یاد رکھ جڑا آشر ہوے گا وہ بےدب نہیں ہوے گا اور جڑا شک نہیں بن سکتا ادا جی کسم کر کے آنا میرے پاک نبی سربا تبہا جن لوگ اسے کوئی بندہ تین ادب تالی نہیں نظر آ رہے لے کیونکہ پہلی بننے جیسے ادب کو چھ دے نہیں انہیں ادم کیا جانا خدا بال لہور فرمو گئے آ فروتے نے فروایا فرما نے فرماجی ہے انتہا عشق سے ہوئی ہے میں آخر بول رہا اج تشک کے دعوے پہ کرنا ہے عشق نے دعوے کرنا لینا پھرنا وے تینوں کی پتا ہے عاشق کون ہیں منظر خدا دی قسم کر کے آنا اس سر منگنا قربانی منگتا ادب نہیں آیا کت آ گیا بھی اسک اتو جب جا منزل کی آدب کی منزل پوری پوری طے کر دیا ہوئے خدا دی قسم کر کے آنا جدب نہیں پایا محروک رہ گیا ہے تُو رب سونے فضلو کرب تحروم رہی اور خدا بدلا گیا فضلو تو محروم رہ جاشے وہ کی مومے بلکہ آشے کے مومے جا ادب دی دولت پوری پا لے خدا دی قسم فارسی کلام سنا ہے ہر فارسی کا درج میں اللہ اقبال فرما اکبال آد سمو شہر دل ری میں مچھلانا نہیں اچھا بھری میں مچھلانا نہیں اچھا آپ پہلا محبت کے میں. پہلا ہے مہارت کے کری لو میں پہلا کریلا ہے بہار کے کری لو میں بات آئی محبت شکو سکھتا ہے نہ محبت آ سکتیشک آ سکتا ہے اس محبت جب تمہارا ادب کی منزل چامل ہو جائے بنا لی سارا کچھ مل گئی خدا دی قسم کر گیا ہوں بنا ولیے جڑے شراب پیتے سن شرابی سن شراب پی گزارے کاغذ کا ٹکڑا پیا اس نے اللہ ہوئے بسکلا ناچ میرے رب داچ رب سونے میں چکیا میں چکیا چمیا ساف کیا چم کے ہاتھ چلایا اچی تھان دیکھا سونے یہ پسند آئیے فرمایا تو ساڈا نام زمین بلند کر سکتے ہیں وہ غلط نے لوگ ہیں وہ شراب پی کے جا رہے ہیں سن بھی یہ دی. ہوئی دشہ بیان کرتا پہ ذرا سبحان اللہ سب لوگ دوست بڑے محسوس کرتے نے یار کھنگ نے مولوی نے میں خدا نہ یا رسول نہ تھی نفرت نہ ہی سانو اس کام کے سان خدا کا بندہ رسول کے نام کی جی بےد بھی ہو oh, لبنا <سؤال> سانوں مردن لگ رہی ہیں کوئی بھی مسلا کہ مسلک کا بندہ ہے وہ اس مردلا آفلان کا اشتہار کتنے پہ ہوں یہ بینر جڑے اتنا سینے کے لائے دے. اے کاٹ کئی بار گنا گار ہاتھ روڑیاں بچایا رب دا قرآن کا قرآن کٹنے پیار ہوتا رب رسول کا نام پہرا پیار پیرا ہٹ پیر ہوتا ہے وہ باہم اخبار دے ذریعے باہم اشتہار دے ذریعے باہم کانٹ دے ذریعے جی بیعہ ہے اے بے ادبی والی مرد جہی ہے نا جی یہ آم سنگیہ اے توجہ سنی تو پھر یاد رکھ لیں کہ جیڑا جڑا بےعدبی نا وہ دنیا جوگا بھی ویاخرت جوگا بھی ادب ہی دی دنیا تخرت سوال خدا دی قسم کر کے امام احمد بن حمل آپ امام شافی سرکار نے دیکھا کرتا شریف امام شافی سرکار آتے سوال آپ نے کرتا کورتا فبارک درما لگے سوچتے ہیں کدھر روڑیا پیر نہ جدرے نہ بچا استاد دے کورتے دا پیر آپ نے بڑا سوچا آخر کار پی دے استاد کے کورتے کا حیس دس لاک ح آپ کو اے احمد بھی نمبر یہ ذخیرہ کتوں کٹھا ہے آپ نے فرمایا بائے ادب جی امام محمد بن ہمبل سرکار آپ کا مسئلہ کیسی خالی کاغذ خالی کاغذ ہے ہو نا؟ انہوں لے خالی کاغذ اسے پوچھے ضرور ان کیوں فرماؤ آپ فرما یار ہو سکتا ہے یہ اسی کاغذ کی جن سو ہو جی اتر رب دکھا لکھیا نہیں لکھی ہوگی؟ تو بیٹھے. خدا بھی قسم کر گیا دوست سونے ندی ہے نا جی دی جی ادب رب نے خود پرو ہاں ہاں چچے رب نے خود فرمایا لیا نبیوں میرا ایک نبی آئے گا اون دے تے ایمان رکھے جی ان کی مدد بھی کری جی وہ دس دا اس گل ابو نے اپنی کتاب تاریخ کی ہیلیت ہلیمایا نام ہے زمین تے محمد رکھنا ارشا برکت ابلے سا کر لکھتا آدھے ادرت ابول ہسن سرکار ابول ہسن سرکار دے حوالے نہ آئے کہ ابو ہسن ہندوستان عجیب گریب علاقہ ہے اوتے دے بوٹی بوٹی, بوٹی اے کوئی لگی ہوئی اس بوٹی کے فل نے شہ رکھتے فل شہ رکھتے آپ فرما نے فرمایا کہ وہ سیا رنگوں رنگ کی تحریر بڑی عجب تحریر آپ فرما نے میں نی جا کے دیکھا فل دیکھا سی محمد فل دہ فردے میں میرا بڑا تاجوب ہو سوچا میرے تجسس اور تخیولادر یہ گل آئی ہے کہ یار مت یہ ہے اے مشروئی ہو مشروئی ہوئے بوٹھے کا لا کلایا ہو فرمایا بوٹا سی سی رنگ چکے ہوئے اسے لگیا ہوا اجے پورا نہیں سی چڑیا تھوڑا جہا کھڑیا تے منہ دا بند سی فرمایا میں جب کو فرول کے ویٹیا نا پتا لگیا بالیات خاص ہے آپ سرکار فرما نے راتی ستاں راتی ستاں کوئی کہا کہ مینو ای بل ہسن ایبل ہسن اچھا جو اپنے حبیب دے نام کی شہرت کروانی ہے اپنے حبیب کے نام, نام سب تو پہلے آلہ نے ارواہ مشہور کیا پھر آلہ نے اشا چ کیتا کیا پھر آلہ نے فضا چ مشہور کیا پھر آلہ نے دنیا کے مشہور کرنا مشہور کرنا حبیب دے نام اچھا خود وہ شریف اس نام کی عزمت کا رب کا نام ہے رب دزمت ہے اور آم دسارے ہر پاش پھر بھی رب دیا مسیا کو گر رسول کا نام ادا کسم کر کے نا نبی اکرم وسلم وسلنا نام مولا سونے ایڈا پسند کوئی کو پرادری بال جب کسی کا نام ماما رکھد کسی کا نام چاچا رکھد کسی کا نیو رکھدے رکھتا کسی کا کوئی رکھ, دا ہے؟, دا کوئی رکھ دا ہے پر اے محمد وہ نا اے رب نے خود تجویز آپ تیس کا یہ نی نہیں آہا. ہی بطلب آہا بطلب ہے. خدا آہا. تو وہ نہ ہے جن بارے آزرت مصر میں گٹیشو سفر میں انگوشن اس میں یو سف کٹی مشر میں انگوشن سرکار لینا میں دلو سمیٹے لگا ہوا قربان جاوا ہوں یہ کوئی قربان جاوا جدرت سی دتم والے ہی سلام آپ جتنا چیزوں زمین ونڈے سبحان اللہ حضرت سید کا آدم علیہ السلام آپ سرکار ساڑھے تین سو سال داری فرمائی ساڑھے تین سو سال روئے آخر کار دو آگی او مولا سونا فرما فتح لگتا ایک روایت اصالو رب چاہے دوسری روایت آئیے المار حکم وے ہم نے محمد ہی سلام محمد پا مولا تعالی فوری تو بخبول فرمائیے شریف فرما لیوں حکمت کی حکمت جی مولا سونے نے اپنے پا قبیب نے نام کی اشرت کا مولا روم کی گل سنانا مولا روم, روم فرما لی آ فرماتے نے فرمائے اگر اس میں اس منا اگل اس میں گاؤ دیا ایک عظیم بڑا جا واسطہ پا کے امبیا بھی اپنی مشکل مشکلات مدد منگ رہا ہے محمد پاک دے نام کا وسیلے پائے یا, یا فرما دے قرآن فرما وقع بلو آنند فرم پر کتاب ن لکھا ہوا سر محمد محمد دعا کرنی مفسری لکھنے میں اس دعا سارا مشکل بھی ڈال دینی ہیں چنگنی باری آگ آتے سر مولا چالا چنگی فتح فرما میرے آقا نے جب تصارت کا اران فرما ادب کرنا اندر پیچھے بھی جانا ہاں وہ گل بھی من وہ جن نبوت کا تینوں ادبے سالت سے بھی تین چکنا چاہیے جاؤ, جانتے ہوئے سڈیا دعو قبول ہوئی ذات ہوئی ہے لیکن جدو رسالت خدا کی قسم کر کے ملنا چاہے قرآن ملتا ہے مطلب پتا لگتا ہے نام ہوئے تو جی دیواریاں ڈنڈی مار تے عمل نہ کرے بگڑے بگاڑے خدا دا بندہ بنائی وہ چکر بھی پاک سرکار دی نبوت رسالا ہمیشہ جناب احکام دی واری آ مسئلہ مسلا تصویر لوگ ہزاروں سوال اٹھا لیں اوی جناب مسئلہ ہوں میرے آمن کو پہلے اتنے تھے سٹیج چپ بجتا پیا ہوں شریعت مستفا درد یہ کوئی اجازت نہیں کوئی اجازت نہیں دف بجاونا نہ بالغ بچوں واسطے وہ بھی بغیر سر کے بغیر تال سر جائز باہم نہ بالغ بچہ سر بھی نہیں بجا سکتا جر آ گئی وہ جا بچیا نے ڈپ وجایا سی نا وہ سر والا نہیں بات بات پی وجہ وجہ سے سر نہیں سر نا آلہ حدرت کا بھی فتوا رجوئی فتاوا بریلی والے نے بھی حرام لکھے فتاوا اجملی وال بن گیا آگا نام نامدار نے فرمایا میں سازا مکاوڑ آیا میں سازا بکاوڑ آیا وہ کہڑا آ شکے جہاں دل نہ لائی اچھا ہو وہ ہے؟ کوئی آشک نہیں دے لیا کرنا جاوا نات نے نا میرے آلہ آدر نے فرمایا دے ریس بالوں ریش بال جیڑے بغیر دہی دے نکے نکے جڑے ہوتے ہیں نا وہ چین چہرے ویٹ کے بندے شیتان گمراہ کرے ایسے بچوں تو نات پڑھا ہونا چاہیے جو بتا جیرا جیرا کے وہ بھی نات نہیں پڑھ ستا وہ نات پڑے جاسان بھی سات دبی جات کا بھی آشر ہو نات کا مزہ ہی وہ نات کی چاسی لکھا مسائل میں سارے نہیں کر سکتا پھر پتا ہی نہیں ہے جامع بیان ہوتے ہیں آنے یار کو نواں فرقہ آ گیا نئے مسئلے آ گئے تو دوستہ مسائل نویں نہیں ہے نشا نمے بڑھ رہا اچھا دین تو دور ہو گئے وہ لگے اسی <تصفح> ثواب دی بجائے گنا کھٹ توجہ ہے ثواب دی بجائے گناہ گنا کھٹ بہنیا خدا دے بندے ہو ایسے مسائل کو واقفیت رکھنا بھی ضروری ہے تابے داری کرنا بھی ضروری ہے توجہ ہے نا ادب یہ نی کہ خالی نبی سونے کا نام چنگ لوگ ادب پورا ہو گیا ندب پورا ہوا ہوئے نبی سونے تین پورا توجہ ہے نا سبحان اللہ قربان جاوا اور مولا تالا نے سدکا جل جان صدقہ نبی منگے آئے ایسا مخت شا آخ شا آخ نام نبی کا نام نبی دہلا رکھے آئے نام نبی دہ رکھے آلہ مال بچ بھی نہی نہ اللہ نے خود خیال ہزان بچ بھی نہے تین مال Subhani Allah جناب لب خا ہو آپ فرما فرمایا بولنا خدا نام نہیں سمجھ لگتی ایک دو آدھے بھائی آلہ حضرت نے ندی ندان چھوڑیا گل سمجھا دیا آپ فرما نے فرمایا نام خدا نام تیرا شیرے سر دین سمجھ آ رسول اللہ تیرا وہ نام رب تیرے نام تیرے نب ہے کی مطلب رب سونے نے تو اپنے نام دیتے ہوئے تے رب سونے کا دیب ہے تینوں رب نے اپنے نام دیتے قرآن دوف رحیم روف کہہ نام ہے رب لیکن ساری مولا تعلق نے اپنے محبوب اپنے محبوب نہیں واقع آلہ کے پڑونے خدا مولا سوڑے جس نام اتنا زیم بڑا اتنا معظم بڑھا جائے اتنی عزت والا بڑا گیا خدا کی مولا سوڑے دنیا کی سوال سوڑی اندر عزمت ان کی عزت نال کئی شرابی ولی پر بنتے ہیں کئی پاپی جنت پہ جی مجرم گنا جنی زیادہ ہوتی آزاد نہیں ہونا زیادہ ہوتا ہے نا ہوں اتنی ویتنی وڈی اتنی اتنی اتنی عزمت والا نام پا اج سان پتہ نہیں بڑے بڑے بڑے بڑے مولانا صاحب کرسیاں بیٹھے ہو پا تھے پہ آوٹ نے پیسے نے یہاں دے, دے اتنے بھی پا دو نا لکھیا لکھے مقدس نہ لکھیا ہو محمد امیر نام لکھے حدیش کا مفون لکھا ہوا لبادت ہے یہ حدیث دا مفہوم ہے بلا ایسا چیزوں متبےد بھی کر خدا دی قسم کر کے آتاد بھی تیرا پیڑا ڈوب جائے ہاں ادب نہیں کچھ نہیں ادب ہے تے سب کچھ توجہ ہے نا ادب نہیں تو ایمان نہیں یہ ادب ہے تو ایمان کی چاسی لوکر ایک بندہ ساری عمر سو سال کی عمر پائی ہے ساری عمر راتی پروانت ہو رہی ہے ایک بار سی اپنی جناب والی اپنی سوانی کتابی وج د چایا بڑے جوش و پروشنا چمپ گیا مزم لبی کہ جی مولا سونے نے نبوت کا دروازہ ہی بند کرنا بھی ہی بنا کے پیٹرے. تو وہ توجہ ہے نا نا واحر موسا میرا بندہ پی وہ چک وہ کفن دے وہ جلانا پڑھ وہ دفن کر ارد کی دیا مولا بڑا واٹر گزرگ سی آواز آئی ہے موسا محبت میرے محبوب دلان چمین سی ادائی مجھے پسند آئی ہے میں اگلے پچھلے اس میں کی ہے محمد کے نام کی ہے محمد کے نام کی تاریخ جسم کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس ویت سے دو حرام کی اللہ نے اس پیاد جس نام کی عزمت نجاتی ہوں خدا دی قسم کر کے سونے لبی نام تھلے ہوئے آپ کرسیاں بیٹھے ہوئیے سے لگتا مطمئن ہو گیا ہوا کرسیاں سے بیٹھے ہوئیے مگر ساری کنڈ مگر محمد باغ کا نام تو پھر دس کبلا بے ادبی ہے کہ نہیں دی آشک جمیشہ ادب والا ہوا میاں محمد مقصود نہ ہاشر او بیت پا مقصود نہ ہاشر دینا روڑیاں, روڑیاں لے اور قصہ خود جس اخبار کے اوپر اللہ رسول نام لکھے ان ہونے اندر کوئی جتیاں صاف کرنا پہ کوئی بچے بچوں کا خون صاف کرنا پہ کوئی دے شیشے صاف کرتا پے کیوں میں پوچھا ایک ڈرائیور کو میں آخیا یہ میں شیشہ چوکھا صاف ہونا جیام کی بھی سفائی ہوئی سچی گاس جی اخبار جیس رب رسول کا نام لکھ دے اندر روٹی پا جیاں پا پڑھ کے انج بگا کے سٹ دینا بندہ کافر ہو جاتا امام غزالی کا خطرہ سناؤ امام غزالی سرکار اور تی طرف اکرام کراؤ کون الف کہاؤ کون الگالی وغیرہ ہو وکان سو گندی تھان سے ویکیا چکیا نہیں کہ حقیقا چھٹی جا رہا خود گوڑا کرنا کرنا، خود جتی کرنا کرنا، خود اپنے ہاتھ کرنا, کرنا،, اپنے ہاتھ کرنا, کرنا، او تو ہوئے، اگر حوالہ غلط ہوے یا حوالہ نہ ہوئے، تیری جی میرا سیری کبلا اثر محروم رہ پہ لاہور تو دور بھٹے آؤڈے تو لاہور کافی دور پہ جاتا ہے تو میں ہر جمعے میں لاہور جانا ہوں. اے لاہور دے اندر اچھے والی نہر مشہور ہے اچھے والی نہر جی ہے نا وہ مشہور ہے سارے لاہور دے کٹر نے جہے ہیں وہ چل رہے ہیں جدو اس نرے پانی کے لاتوں کوئی کمی آئی تھوڑی جی سوکھتی ہے سارے اپنے جناب اس نہر کے اٹھ ٹرک دس ٹرک پندرہ ٹرک بھی ٹرک نے پاکٹ دے اگر کسی کو شک ہو اس گلے لاہور جا کے اس گل کا خود اپنی اکانڈا کرتا کہ بلا جتو گٹر رکھا رب دی رحمت مشڑی اویب ہو تب دس خدا کا جے جدب نہیں یہ ادب ہے تو خدا دی قسم کر کے ایمان بھی ہے تو سارا کچھ ادب نہیں جن رب دے قرآن دے تری سپارے چک گٹل ان دی آخرت کا حال ہو یا جنہیں رسول دے نام دی قدر دا خیال نہیں رکھا اللہ دے نام دی قدر دا خیال نہیں رکھا وہ دنیا کی ہے تو آسر کی فرمائی ہاں ہوں ویڑا پرانے رب دا کلام ہے انسک ہوسک ہو جا ٹی وی بے حجائی کا او ہے وہ دس ہزار کی ٹرالی وکری یہ جی ٹرالی دے یہ مٹی نہ کرسلمان اپنے ایمان سوال اپنی غیرت نوال اپنے ادب کو سوال کدھر پہ چاہتے ہیں خدا کی نکلے ساری آخرت خراب ہو جائے پیر باہو دی گل گل مکاؤ میرا سرکار ہی ڈار تھیں فرما ہی فرمایا فرماتے اللہ و تبارک و تعالی ادب رسالت ادب اس میں رسالت اس میں جلال و قران پاک میں شعائر اللہ کی تعظیم کی توفیق عطا فرمالو واخر الحمدللہ رب ایک شعر سلام پڑھنے صبح